وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنا آ اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزل ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنت اور حساب جانو اللہ نے اسے نہ بنا مگر حق نشانیاں مفصل بان فرماتا ہے علم والوں کے لیے